أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فضعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا عمالنا وَلَكُمْ عمالكمُم لا حُجتَ بيننا وَوبينَك الله يَجمع بنا وَإلَهِ المصير والذين يُحجونَ في اللهِ منِنْ بعد مستتُجيبَ له حجتهمم دااحِظَة عِندَ رَبّهم وَوعلَيهم غَضَبٌ وَلَهُمْ عذااب شديد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 شرک ف دعا کی نفی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں کہ اسے اپنی حاجتوں میں غائبانہ پکارا جائے نہ پیغمبر نہ ولی نہ زندہ نہ مردہ ہر حال میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اس سے پہلے ہم جگہ جگہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید جب شرک ف دعا کی نفی کرتا ہے یا کسی جگہ پہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو اس شرک کی نفی کے ساتھ یہ جامع الاشراک ہے اس شرک کی نفی کے ساتھ شرک کی تمام انواع اور اقسام وہ نفی ہو جاتی ہیں یعنی اس ایک شرک کی نفی سے ہر قسم کی شرک خواہ وہ شرک فی العلم ہے شرق تصرف ہے یا شرک فی العبادہ ہے تو وہ تمام اقسام شرک کی وہ نفی ہو جاتی ہیں وجہ یہ کہ اس شرک میں وہ تمام اشراک وہ جمع ہو جاتی ہے مشرک جب اللہ کے بغیر کسی غیر کو پکارتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ میرے حال پر خبردار ہے یعنی وہ اس کے غیب پر جاننے کا بھی عقیدہ رکھتا ہے اسی لیے تو پکارتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تصرف رکھتا ہے وہ میری حاجت میں میری مدد کر سکتا ہے اسی لیے تو پکارتا ہے ورنہ جو شخص کہے کہ یا علی مدد تو ویسے یہ شوق سے تو نہیں کہتا بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ علی میرے حال پہ بھی خبردار ہے وہ یہ جانتا ہے کہ علی میری مدد کو بھی پہنچ سکتا ہے اسی لیے تو اسے پکارتا ہے تو اس شرک کی نفی کے ساتھ شرک کی تمام اقسام وہ رد ہو جاتی ہیں اسی لیے حوامی میں صبا میں شرک فعا کی نفی سے تمام اشراک وہ خود بخود وہ نفی ہو جاتی ہیں تو جب شرک کی وہ جو اصل ہے تو اس کی جڑ کاٹی جائے تو پھر قرآن توحید بھی توحید اللہ کے لیے اسی قسم پہ اور اسی سطح پہ ذکر کرتا ہے تو اس بات توحید اللہ کے لیے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں سورہ حامی مومن میں یہی دعویے بار بار ذکر کیا گیا فد اللہ مخلص نل الدین ہو الحی لا اللہ اللہ فد الح مخلص نل الدین وکال رب کمعونی استجب لقُم سور حامی مومن میں ہم صورت کے آغاز میں ان تمام آیات کو وہ ذکر کر چکے ہیں ان تین آیات میں تو یہ دعویٰ سراہتاً ذکر کیا گیا تھا پھر قرآن کے اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس پر دلائل ذکر کرتا ہے لیکن قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے بھی جوابات دیتا ہے اور یہاں پہ ان صورتوں میں قرآن اس دعوے کو اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیتا ہے گزشتہ صورت میں حامیم سجدہ میں چار شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اور تم کہتے ہو کہ بابا حاجت میں کام نہیں آتا ہم تو آئے روز دیکھتے ہیں لوگوں کی عادتیں پوری ہوتی ہیں اور بابا ہمارے خواب میں بھی آتا ہے اور قرآن پر اعتراضات کہ یہ کتاب تم نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہے کیونکہ تم بھی عربی کتاب بھی عربی اصل میں یہ اسی توحید پر اعتراض ہے قرآن پر اعتراض کہ ایک ہی مرتبہ میں تم کیوں نہیں لاتے تو ان چاروں شبہات کے جوابات دیے گئے اب اس صورت میں تین مزید شبہات اسی دعوے پر یہ ذکر کیے جاتے ہیں پہلا شبہ کہ یہ بات یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی دوسرا شبہ کے تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اور تیسرا شبہ کے تمام کتابیں یہ آپ کے خلاف ہیں پہلے شبے کا کہ یہ بات آپ کی اپنی ہے اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر تین میں کدال ہی کہ یہ بات میری اپنی طرف سے نہیں گھڑی گئی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے کدال کوں ہی ولین کدالِ ہی علیہ کا ولدین من قبلک دوسرا جواب اس شعبے کا کہ یہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی بلکہ مجھ سے پہلے جو ال العظم پیغمبر ہیں خواہ و حضرت نو علیہ السلام تھے ابراہیم تھے موسا اور عیسیٰ تھے ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے ایک ہی دین کی وہی کی ہے انعیم الدین والا تطف رقوفی دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کرو اس میں علیحدگی نہ پیدا کرو بلکہ ایک ہی دین ہے تو دین ایک ہے اس کے اصول ایک ہے اور یہ شروع سے یہ سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے دوسرا شبہ وہ یہ تھا کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا ایک جواب تو دیا آیت نمبر چودہ میں کہ جی اس کا ایک جواب تو دیا گیا آیت نمبر چودہ میں کہ یہ ان علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جو باغی ہیں کہ جو ضد اور اعنات پر اترائے ہیں حسد کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں حسد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں اور دوسرا جواب اس کا آیت نمبر اکیس میں آئے گا تیسرا شبہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس کا ایک جواب دیا گیا آیت نمبر دس میں کہ آؤ جو بھی ہمارے درمیان اختلاف ہے تو اسے اللہ کی کتاب میں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں وہ مختلف تمفی ہی منشی انکم اللہ چلو آؤ کہ اس کا حل قرآن میں ڈھونڈیں جی یہ آج کے درس میں آیت نمبر پندرہ جی اس آیت میں آداب دعوت یہ ذکر کیے گئے ہیں اور یہ آیت یہ قرآن مجید میں یہ جی اس کی نظیر آیت کہ جس میں دس جملے بیان ہوئے ہیں تو وہ آیت القرسی ہے اور یہ آیت ہے کہ جس میں دس مستقل جملے یہ ذکر کیے گئے ہیں دس جملوں پر مشتمل آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی وہ آیت تھی اور ایک یہ آیت ہے اس آیت میں آداب دعوت یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور اسی میں تیسرے شبے کا جو دوسرا جواب ہے کہ تمام کتابیں آپ کی آپ کے خلاف ہیں و کل آمن تو بیما انض اللّہم کتاب کس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں تمہارے نزدیک اگر دیگر کتابیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں دلیل میں پیش کیا جائے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں چلو آؤ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے جو خود ساختہ عقیدے تم نے بنائے ہیں شرک کے اور اس بات کے کہ مردے جو ہے وہ پکار کے لائق ہیں انہیں بھی پکارا جا سکتا ہے پیر کو پکارا جا سکتا ہے چلو آؤ یہ دکھاؤ کہاں پہ ہے یہ عالی مدد کے عائد سے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ جو ٹیڑے دل والے ہیں تو یہ شبہات تو پیش کریں گے کہ یہاں پہ دیکھو اور یہاں پہ دیکھو متشابہات پیش کریں گے لیکن جب قرآن تمہارے پاس ہوگا تو تم اس کے رد میں سینکڑوں محکمات آیات وہ پیش کر سکو گے فلدا لکف اس آیت میں دس جملے ہیں اور یہ آداب دعوت پر بہترین آیت ہے اور یہ دس مستقل جملے ہیں فلدا لکف یہ لام اجلیہ اجلیہ یعنی سبب کے لیے اور علت کے لیے فل ذال یہی وجہ ہے کہ مفسرین مانا کرتے ہیں جیسے امام نصفی وہ کہتے ہیں اے فل اجل ذالک تفرخ گزشتہ ایت کے ساتھ اسے پیوستہ کرتے ہیں اور اسی اختلاف کی وجہ سے کہ باغیوں نے اور حاسدین نے اس متفقن علیہ دین سے اختلاف کیا ہے اور اس سے وہ الگ ہوئے ہیں اور جدا ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں جب لوگ اختلاف میں واقع ہوئے ہیں تو اے مبلغ آپ کیا کریں تو اس اختلاف کی وجہ سے کہ لوگوں نے اس حق دین سے اختلاف کیا ہے اور لوگوں نے طرح طرح کی عقیدے بنائے ہیں اور پیغمبروں کا جو اتفاقی دین ہے اس سے لوگ اختلاف میں واقع ہوئے ہیں قرآن سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اس کے غیر عقیدے کو اپنایا ہے تو آپ کیا کریں فلدہ تو پس اس اختلاف کی وجہ سے اور اس تفریقے کی وجہ سے فدع آپ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں جب لوگ اختلافات میں واقع ہوئے ہیں تو تم یہ عذر بنا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ویسے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں اسی لیے کوئی بات ماننے والا تو نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہی تو وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور تم نے اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلانا ہے فلدا پس اس اختلاف کی وجہ سے اور اس تفرق کی وجہ سے فدعو آپ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف آپ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف جب دعوت آپ دیں گے تو اس دعوت میں یہ کبھی تو لوگ لالچ دیں گے کبھی لوگ تمہیں دمکائیں گے کبھی ایک طرح سے تمہیں اپنے بات سے مولنے کی کوشش کریں گے کبھی دوسرے طریقے سے دعوت میں یہ باتیں یہ آتی ہیں تو اسی لیے قرآن اگلا حکم ذکر کرتا ہے وستقم کما عمر اور آپ مضبوط رہیں وستقم اور آپ ڈٹے رہیں کما عمر جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت پر آپ کو حکم دیا گیا ہے سورہ آیت نمبر 112 میں بھی اللہ کے پیغمبر کو یہی حکم دیا گیا تھا فستقم امرت ومن تاب ولا تتغو اے پیغمبر جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے تو اس پر اللہ کی کتاب پر ڈٹے رہیں اس دعوت پر ڈٹے رہیں اور جو کوئی وہ آپ کے ساتھ پلٹتا ہے یعنی آپ کے تابے دار تو وہ بھی استقامت اختیار کریں اور سرکشی نہیں کرنی وہاں پہ ہم نے اس روایت کو ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اے اللہ کے رسول شبتہ شبتہ یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر یا لقد اصرا بو یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر آپ بڑھاپا آپ جلدی بڑا جلدی آ گیا اور آپ بوڑھے ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا شیبت نیت انخوا تو مجھے سورہ اور اس کی مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جیسے یہاں پہ اس صورت میں کما کہ آپ ڈٹے رہیں مضبوط رہیں اور حق بات پر آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے امر ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے سورہ سورہ میں کیا ہے سورہ ہود میں یہی حکم ہے اور یہ استقامت یہ مشکل کام ہے استقامت یہ مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی وہ پوچھتے ہیں سفیان ابن عبد الثقفی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ کلفل اسلام احدا بعدک کہ اسلام میں مجھے ایک ایسی جامع بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو قل آمنت تو یہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ فسطم اور پھر اس پر ڈٹے رہو وجہ یہ کہ بہت سارے لوگ زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن پھر عمل کو دیکھیں عمل اس عقیدے اور اس اعتراف کے مطابق نہیں ہوتا تھوڑی سی لالچ وہ آ جاتی ہے تو پھر اسی عقیدے سے انحراف کرتے ہیں غمی آ جائے خوشی آ جائے تو پھر اپنی خواہشات پر وہ عمل کرتے ہیں وجہ یہ کہ زبان سے اعتراف کرنا یہ بڑا آسان کام ہے لیکن پھر اس پر ڈٹے رہنا یہ مشکل ہے منافقین اسی وجہ سے تو منافق تھے کہ وہ تو یہ کہتے تھے لیکن عمل ان کا اس اسی دعوے کے مطابق وہ تھا نہیں قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ گزشتہ صورت میں آیت نمبر 30 میں سورہ حامی مسجدہ میں اس آیت کے تحت ہم نے سم مستقامو خلفائے اربعہ کے ہم نے اقوال ذکر کیے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سم مستقامو کا معنی کرتے ہیں ان قالوا اللہ مستقام کہ اللہ کی ربوبیت کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن پھر شرک نہیں کرتے ایسا نہیں کہ جیسے آج کل کے برائے نام مسلمانوں کی طرح کہ ایک جانب وہ اللہ کی توحید کا بھی اعتراف کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان کا یہ سر خبر کے سامنے جکا ہوتا ہے اور پیروں کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے تو رب اللہ اس پر وہ ڈٹے نہیں رہتے شرک کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا تھا کالو ربنا یہ میں حاصل تفسیر کر رہا ہوں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر منافقت نہیں کرتے پھر ڈٹے رہتے ہیں اس دعوے پر اس اعتراف پر ڈٹے رہتے ہیں اسلام جو چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیغمبر کا جو طرز حیات ہے پھر اسی پر چلتے ہیں حضرت عثمان نے کہا تھا ان نقال اللہ ہے اور ہر کام میں اخلاص کرتے ہیں دنیا کی لالچ کے لیے نہیں کرتے کہ تھوڑی سی لالچ آگئی اور پھر اسی کے لیے اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں اور حضرت آلی کہتے ہیں کہ رب اللہ پھر اس کے بعد تمام جو فرائض ہیں تو انہیں بھی ادا کرتے ہیں تو پورا دین جو ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے علامہ ابن قیم مدارج السالکین میں یہ انہوں نے صرف اس ایک آیت پر چار جلد پر یہ مشتمل کتاب لکھی ہے مدارج السالکین اس سے پہلے ایک عالم ہے تو انہوں نے منازل السائرین اور اصل میں یہ تصوف پہ ہے لیکن یہ جو پرانی تصوف ہے کہ جس میں تسکیا پر اور احسان پر علم احسان پر انہوں نے یہ لکھا ہے آج کل کے صوفیوں کا نہیں منازل السائرین اس کتاب کی علامہ ابن قیم نے شرح کی ہے مدارج السالکین کے نام سے ابن قیم مدارج السالکین میں وہ کہتے ہیں وہ میں منازل کا نعبد و نسائین ایا کنا نستعین کے منازل میں اور ان کی سیڑھیوں میں ایک سیڑھی جو ہے تو وہ منزلت منزلۃاستقامہ وہ استقامت کی منزل ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ استقامت یہ بڑا جامع کلمہ ہے کہ جو پورے دین کو شامل ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں استقامت اقوال کو بھی شامل ہے افعال کو بھی شامل ہے انسان کی حیت اور حالت کو بھی شامل ہے نیت کو بھی شامل ہے استقامت ان تمام چیزوں میں ہے قول، فعل، حال، نیت تمام چیزوں میں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں صاحب استقامہ لا طالب ال کراما کہ اس استقامت والے بنو دین پر ڈٹنے والے بنو کرامات کو طلب نہ کرو کہ میرے ہاتھ پر کوئی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے کیونکہ استقامت سے بڑی کرامت وہ ہے نہیں کن صاحب استحکامہ لا طالب کراما کرامت طلب کرنے والے نہ بنو اور وہ اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کا قول ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعظم الکرامتی لزوم الکامہ سب سے بڑی کرامت ایک مومن کے لیے وہ استقامت, اس استقامت اختیار کرنا ہے اور دین پر ڈٹنا ہے دین پر ڈٹنا ہے اور وہاں پہ سورہ حود میں ہم نے وہ استقامت کے اسباب وہ ذکر کیے تھے کہ بندہ اللہ کے دشمنوں کی طرف میلان نہ کرے وَلَا النَّارِ پہ ہم نے چھ سات اسباب ذکر کیے تھے اسی طرح اقامت مشکلات پر صبر کرنا امر بال معروف نہیں آنل من کر اور یہ بڑا سبب ہے استقامت کا اسی طرح پیغمبروں کے احوال ان سے نصیحت حاصل کرنا اور دشمنان دین سے برات یہ تمام استقامت کے اسباب تھے تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وسطیم کما مرتا اور آپ مضبوط رہیں اور آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ولاطت طب احوا اہم دعوت میں یہی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بات میں تھوڑی سی نرمی لاؤں اور میں کچھ دیر تک لوگوں کے خیالات اور ان کے خواہشات کی میں پیروی کروں اور کیوں یہ لوگ مجھ سے ہر وقت ناراض رہتے ہیں اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عالم اس کی یہ باتیں سارے لوگوں کو بڑی بھاتی ہیں اور سارے لوگوں کو بڑی پسند ہیں یاد رکھیں یہ منافقت کے بغیر مداہنت کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے جب آپ لوگوں کی مرضی جو ہے وہ چاہتے ہیں تو پھر ان کی خواہشات کے مطابق ہی آپ بات کریں گے اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بات یہ آپ نے پوری کرنی ہے جیسے قرآن اور سنت کہتا ہے لیکن لہجہ جو ہے تو وہ نرم استعمال کریں ولا تَتَّبِعَ اور پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی یہ جن لوگوں نے تفرقہ پیدا کیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی یہ نہ کریں یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے مشائق وہ کس انداز پر بات کرتے ہیں تو آپ بھی انہی کی طرح بات کیا کریں تو ایک جانب آپ کے سامنے مشائق مولوی اور پیر کو کھڑا کرے گا اور دوسری جانب اللہ کی کتاب ہوگی ایک جانب ان کے مشائق کے اقوال اور خیالات ہوں گے دوسری جانب پیغمبر کی سنت ہوگی تو آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی وکل آمن اور کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر کہ جو اللہ نے اتاری ہے من کتاب یعنی قرآن کتاب یہاں پہ اس میں جنس ہے مراد وہ جملہ کتابیں بھی ہیں یعنی ان میں تمام لوگوں کو دعوت ہے یہود کو بھی نصارہ کو بھی کہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں جو ہے وہ نازل کی ہیں تو میں تمام آسمانی کتابیں وہ مانتا ہوں میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور یہ دعوت میں مبلغ کو چاہیے بھی اور یا اگر اس سے مراد کتاب سے مراد قرآن وقل کُل آمن تو بمان ضل اللہ کتاب اور کہہ دیجئے پیغمبر کے میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر کہ جو اللہ نے بھیجی ہے من یعنی قرآن وہ کتنے جملے ہو گئے فلدال وسطیم کما تو دو ولاب احوا اہم تین وکُلآمن تو بمان الله من کتاب چار اب پانچواں جملہ وہ امر تل اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں بینکم تمہارے درمیان کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ اگر میں بیان بھی کرتا ہوں میں اگر اللہ کی کتاب پر ایمان بھی لاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک ایسی بات کروں گا کہ تم لوگ مثلاً اگر حق کو مانتے ہو اور جن چیزوں میں تم لوگ میرے ساتھ شریک ہو تو ایسا نہیں کہ میں اس سے بھی انکار کر بیٹھوں مثلا یہود و نصارہ وہ اگر کسی حق بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور یہ بیان میں یہ مشکل کام ہے کہ انسان حق بھی بیان کرے اور ساتھ میں وہ عدل و انصاف بھی کرے وہ عمر تل عادل کیونکہ تمہارا خسم اور تمہارا مقابل وہ اگر کسی بات کو تسلیم کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے تسلیم کرے وا امرت لعدل بينكم یعنی اس میں بھی تم نے افراط اور تفرید سے کام نہیں لینا بلکہ بیان میں حق کے بیان میں بھی تم نے عدل و انصاف کو نظر رکھنا ہے وا امرت لعدل بينكم اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل و انصاف کروں بینکم تمہارے درمیان اللہ ربنا و ربكم اور یہ عدل و انصاف کی وہ بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے تم بھی اللہ کو رب مانتے ہو اور یہ دعوت میں یہی طریقہ ہے کہ انسان ان مشترکات کو ذکر کرے کہ جو تمہارے اور تمہارے مقابل کے درمیان جو چیزیں وہ مشترک ہیں تم بھی اللہ کو رب مانتے ہو میں بھی اللہ کو رب مانتا ہوں اللہ ربنا رب و ربکم یہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے یعنی اس چیز میں ہم یکساں ہیں اور اس چیز میں ہم مشترک ہیں لنا آما لونا و بعض لوگ اس جملے کا مبہم معنی کرتے ہیں اسی لیے اگر اس کا مبہم معنی کیا جائے تو پھر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے مبہم معنی یہ ہے لنا آما کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں تو جب میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل تو جو لوگ وہ حق کی حق دعوت کی مخالفت کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خاموش رہو اور بیان کیوں کرتے ہو لیکن اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ نے کہا کہ اسی اختلاف کی وجہ سے تم نے دعوت دینی ہے لوگوں کو تو اگر تم اس جملے کا وہی معنی کرو کہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے تو پھر آیت کا پہلا جملہ جس میں لوگوں کو دعوت کہ اختلاف کی صورت میں اور اختلاف کی وجہ سے تو تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اسی لیے اس سے پہلے یہ جملے استقامت لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا یہ تمام چیزیں یہ تو دعوت سے متعلق تھیں اسی لیے لنا آمال والم اعمالکم سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں جب پہلا پارا وہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نے اس جملے کا معنی کیا تھا تفسیر آلوسی سے تفسیر روح المعانی سے امام آلوسی نے اس جملے کا بڑا واضح معنی کیا ہے اور ہم شروع سے وہی معنی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ مانا کرتے ہیں لنا اعمالنا ولكم اعمالكم وہ کہتے ہیں لنا لنا جزاء اعمالنا الحسن ولكم جزاء اعمالكم السيئه اسی لیے جب اپ یہی مانا کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ مانا لكم دينكم ولي میں بھی آپ کے لیے مانا جو ہے وہ واضح ہو گیا اور جہاں کہیں پہ یہ جملہ آتا ہے تو پھر دعوت کے ساتھ اوروں کو یہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے میں پھر اس کے ساتھ اس کا تعارض وہ نہیں آئے گا لنا آما لونا وکم ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اچھے عمل کا اسی لیے اور یہ ایک مبلغ کے لیے یہ ضرور چاہیے کہ اسے اپنے عمل کی اچھائی کا یقین ہو اور بیان میں تب ہی انسان کا اثر ہوتا ہے جب آپ کو اپنی بات کی سچائی کا یقین ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ گزشتہ صورت میں ہم نے آیت نمبر تین میں ذکر کیا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِنَّنِي من الْمُسْلِمِينَ اس جملے کے تحت میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو اپنی بات کا یقین ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات یہ درست ہے تب ہی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لنا آما لونا و ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اچھے عمل کا اور تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے برے عمل کا ہمارے لیے ہمارے اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے اور تمہارے لیے تمہارے برے عمل کا برا بدلہ ہے ایک معنی اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے جیسے امام نصفی وہ مانا کرتے ہیں لنا آما لنا وکم ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنے عمل پر اس کی پکڑ کی جائے گی اسی لیے اچھا ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے عمل سے ہم آنکھیں نہ چرائیں اپنے عمل سے ہم غافل نہ ہوں چاہیے یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور اپنے عمل سے ہمیں غافل وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو معنی اس جملے کے یہ درست ہیں لنا آما لونا و لکم اسی لیے لکم دین ہمارے لیے اچھا بدلہ ہے لقم دین تمہارے لیے برا بدلہ ہے تمہارے دین کا اور ہمارے لیے اچھا بدلہ ہے ہمارے دین کا اسی لیے اگر انسان کو اپنی بات کا یقین ہو تو تب جا کر وہ اوروں کو وہ دعوت دیتا ہے لنا آما لونا و اور اگر آپ مبہم مانا کرتے ہیں تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ پھر اپنا کام کرو ہمیں ہمیں دعوت کیوں دیتے ہو جاؤ اپنا کام کرو لنا آما لونا و ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اچھے عمل کا اور تمہارے لیے بدلا ہے تمہارے برے عمل کا لاہ جنا و بے نہیں ہے کوئی جھگڑا بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان مطلب کیا ہے کہ جب حق دلائل کے ساتھ یہ واضح ہو چکا ہے ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ حجت سے مراد دلیل نہیں ہے بلکہ یہاں پہ حجت سے مراد جدال ہے اور آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے لا حجت بیننا ننا و بے نہیں ہے جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان کیا مطلب یعنی حق واضح ہو چکا ہے جب حق واضح ہو چکا ہے تو پھر اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے حق واضح ہو چکا ہے تو جھگڑے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اسی لیے یا تو ایک بندہ اقرار کرے گا اور یا اعنات پہ اتر آئے گا تو اگر اقرار کرتے ہو تو ہمارے دوست ہو ہمارے ساتھی ہو اور اگر اعنات کرتے ہو تمہاری مرضی عناد اگر تم کرتے ہو تو اگلے جملے میں پھر یہی تخویف ہے اور یہی ڈراوا ہے اللہ بیننا اور اللہ ہی جمع کریں گے ہمیں اور اللہ ہی جمع کریں گے بیننا ہمیں قیامت میں وہ الہل اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو عصایت میں یہ دس جملے اور یہ آداب دعوت کے حوالے سے بڑے ہی کامل جملے ہیں جی اب اگلی آیت میں فی اللہ ہی زجر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین میں اور اللہ کی کتاب میں وہ جگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں جگڑتے ہیں فلّہ فی کتاب اللہ فی توحید اللہ جس طرح اس سے پہلی کی آیت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو والذین یجو فی ف اللہ ممباد مستجیب بلہ اور وہ لوگ جو جگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں ف اللہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کی توحید میں یکتائی میں من بعد مستجی بلہ بعد اس کے کہ قبول کی گئی ہے اللہ کی کتاب قبول کی گئی ہے اللہ کی یہ توحید من بعد مستجیب بلہ یعنی اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اگر یہ دعوت یہ کتاب یہ کوئی دتکارنے کے لائق ہوتی تو چاہیے یہ کہ اس کتاب کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا لیکن یہاں پہ تو جو اس کے ماننے والے ہیں اور اس کتاب کو اس دعوت کو جو قبول کیا گیا ہے دن بدن۔ دن ان لوگوں کی تعداد وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ لوگ دن بدن وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر اس دعوت میں کوئی نقصان ہوتا تو لوگ اسے مانتے نہیں لوگ اسے تسلیم نہ کرتے واجو اور وہ لوگ کے جو جگڑتے ہیں فلاہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی توحید میں من بعد اس کے استجی بلہ کہ قبول کی گئی ہے اللہ کی یہ توحید قبول کی گئی ہے اللہ کی یہ کتاب حج جتم عند ربهم اور تم جن شبہات کی بنیاد پر اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب کو جٹلاتے ہو حج تو ان کی دلیل دا حضرۃ یہ بیکار ہے دا حضرۃ یہ باطل ہے عند ربهم لوگوں کے نزدیک تو ان کی دلیل کچھ عرصہ کے لیے وہ چل سکے گی لیکن ان کی دلیل باطل ہے بے کار ہے رب ہم ان کے رب کے پاس یعنی رب کے دربار میں ان کی دلیل وہ کوئی کام نہیں آنے والی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے دو کتابیں ہیں ان کی رد بدعت پہ یہ ایک کتاب ان کی ہے اصول السنہ لرد البدع اور دوسری کتاب ہے رد بدعات پر اس کا عنوان ہے زیاء النور دونوں عربی میں ہیں ایک کا ترجمہ وہ تو ہے اردو میں اصول السنہ کی بہترین کتاب ہے سنت کے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں اور تا قیامت جتنے جتنی بدعات وہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کتاب کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کی بدعات کو وہ رد کر سکتا ہے اور دوسری کتاب ہے ضیاء النور تو اس کا عنوان ہے ضیاء النور لدحض البدع والفجور تو دحض یعنی ضیا النور وہ روشنی روشنی لدحض دل والفجور بدعات کو بیکار کرنے کے لیے اور بدعات کو باطل کرنے کے لیے یہ سنت کی روشنی کے دلائل ہیں اور بڑے روشن دلائل ہیں زیاء النور لدحظل بدعی والفجور حجتهم داحدتن عند ربهم تو ان کی دلیل داحدتن یہ باطل ہے بیکار ہے عند ربهم اپنے رب کے پاس وعلیهم غضبن اور ان پر اللہ کا غصہ ہے ولہم عذابن شدید اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اب اس آیت میں ترغیب للقرآن ہے ترغیب للقرآن ہے اور اس میں اس تیسرے شبے کا تیسرا جواب ہے کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس کا ایک جواب آیت نمبر 10 میں ذکر کیا تھا وَمَخْتَلَفْ تُمْ فِيهِ مِنْ شَئِنْ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمن تو یہ تیسرا جواب ہے کہ اللہ نے تو قرآن نازل کیا ہے حق کے اظہار کے لیے اور ترازو کی یہ کتاب بھیجی ہے تو آؤ جو بھی عقیدہ وہ تم اس پر بحث کرنا چاہتے ہو آؤ اس ترازو کی اس ترازو پر تولتے ہیں اس تول کی کتاب پر وہ تولتے ہیں تو یہ تیسرا جواب ہے اللہ الذي انزل الکتابہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجی ہے کتاب قرآن بھیجا ہے بالحق کی اظہار الحق حق کے اظہار کے لیے کیونکہ بغیر قرآن کے حق کا اظہار ہوتا نہیں والمیزان میزان اور یہ واو یہ تفسیری ہے کتاب کیا ہے والمیزان یعنی ترازو یعنی ترازو والی کتاب یعنی تول والی کتاب یعنی ترازو اور یہ بھی قرآن کا ایک نام ہے جو بھی عقیدہ ہو آؤ قرآن پر تولتے ہیں جو بھی عمل ہو آؤ قرآن پر تولتے ہیں اور سنت چونکہ وہ قرآن کی تشریح ہے تو اسی لیے میزان ہمارے پاس کیا ہے قرآن ہے اور سنت ہے سنت قرآن سے الگ کوئی چیز ہے نہیں ول میزان اور یہ ترازو ہے تول والی کتاب ہے اسی لیے کسی کی کتاب کو کسی مشایخ کی کتاب کو کسی مولوی اور پیر کے اقوال کو سرے سے یہ اصل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے بازار جب تم جاتے ہو تو وہاں پہ اگر ایک کلو ٹماٹر تم خریدتے ہو تو وہ بھی اگر ایک سبزی فروش تمہیں یوں ہی ٹماٹر گن کر وہ تمہیں دیتا ہے تو اگر وہ تمہیں ایک کلو سے زیادہ دیتا لیکن ہو تو بازار جب جاتے ہو اور کپڑا خریدتے ہو تو کپڑا خریدنے کے لیے وہاں پہ ایک پیمانہ جو ہے ان کے پاس وہ ہوتا ہے کہ جسے میٹر کہتے ہیں جسے گس کہتے ہیں تو کپڑا تو تم بغیر گس کے اور بغیر میٹر کے وہ خریدتے نہیں شاید وہ تمہیں اندازے سے وہ زیادہ بھی دے لیکن دین کے معاملے میں تمہارا کوئی ترازو نہیں ہے دین کے معاملے میں سامنے تمہارے سامنے اگر کسی نے پگڑی باندھی ہو دین کے معاملے میں اگر تمہارے سامنے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہو اور اس نے بڑے اپنے آپ کو لحیم شہیم بنایا ہو اور اپنے آپ پر بڑی خواری اس نے کی ہو اور وہ جو بس جو الفاظ وہ منہ سے نکالے اور تم کہتے ہو کہ بالکل آمن وسلمنا دین کے معاملے میں تمہارا کوئی ترازو نہیں ہے نہیں بلکہ دین کے معاملے میں تمہارے پاس قرآن ہے اور دین کے معاملے میں تمہارے پاس سنت ہے دین کے معاملے میں تمہارے پاس قرآن اور سنت ہے تو قرآن یہ, یہ قرآن مجید یہ میزان ہے یہ قرآن مجید یہ میزان ہے اور یہ ترازو ہے یہ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق ول اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا ہے قرآن کو بالحق کے حق کے اظہار کے لیے والمیزان یعنی ترازو و مایودری کلالساۃ تقریب اب اس اگلے جملے میں اس بات قیامت اور یہ جگہ جگہ ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور قیامت میں بڑا ہی ایک شدید تعلق ہے جس طرح توحید اور رسالت قرآن یکساں اور یکجا ذکر کرتا ہے تو اسی طرح قرآن اور آخرت یہ قرآن بڑا ہر جگہ پہ دونوں کو ملاتا ہے امایودری کا اس میں ایک جانب تو نفی علم غیب ہے رسول اللہ سے اور تجھے کیا خبر اے پیغمبر لعل لسا قریب تقریب یعنی آپ کو سرے سے قیامت کا علم ہی نہیں لیکن یہ اگر قیامت کب ہوگی تو آپ یہ امید رکھیں کہ قیامت وہ نزدیک ہے اور وہ قریب ہے ہر وہ چیز کے جو آنے والی ہو تو وہ قریب ہوتی ہے امایودری کا لعل لسا قریب تقریب اور تجھے کیا خبر ہے پیغمبر شاید کہ قیامت وہ قریب ہو وہ نزدیک ہو اب زجر دیا جاتا ہے منقرین کو منکرین قیامت کو کیونکہ وہ آخرت پر ایمان تو رکھتے نہیں ہے تو تمسخر اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں ہے یہ قیامت لا یؤمنون بہا جلدی مچاتے ہیں بہا اس قیامت کے بارے میں اللہدین وہ لوگ لا بہا کہ جو ایمان نہیں لاتے اس پر وہ تو بڑا جلدی کرتے ہیں کہ کہاں ہے تم ہمیں ڈراتے ہو جس طرح عام طور پہ آپ لوگوں کو سنتے ہوں گے کہ اسلام ان مولویوں نے ایسے پیش, پیش کیا ہے کہ بس اللہ سے ڈرانا اور ڈرانا اور ڈرانا تو مزاق اڑاتے ہیں اصل میں یہ وہی منکرین قیامت کا وہی انداز ہے یستا لا مینا جلدی مچاتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں بےحا اس قیامت پر وہ لوگ کے جو ایمان نہیں لاتے اس پر اور مزاکن وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت لیکن دوسری جانب جو ایمان والے ہیں جو قیامت کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں ودین آمنوں اور وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں قیامت پر وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر مشفق نہ منہا تو وہ ڈرنے والے ہیں منہا اس قیامت کے دن سے اور وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں وہ عالمون اور وہ جانتے ہیں ان الحق کہ بے شک یہ قیامت یہ برحق ہے اور ضرور آئے گی لیکن یہ اللہ خبردار ان لدین یمارون فسات لفی دلالمبعید بے شک وہ لوگ یمارون یمارون دو معنی ہیں یہ اگر میرا ان سے ہو جائے تو بمانا جھگڑا کرنے کے اور اگر مری سے ہو جائے تو بمانا شک کرنے کے اس طرح گزشتہ صورت میں آخری آیت میں اللہ ان فی مریت تو میریہ شک کو کہتے ہیں تو دونوں معنی ہیں اللہ خبردار ان لدھی نمارو نہ فصا بے شک وہ لوگ کے جو جگڑتے ہیں فصا آتی قیامت میں لفی غلال بعید تو بے شک وہ گمراہی میں ہے دور کی دور کی گمراہی میں ہے بڑے دور چلے گئے اور یا جو شک کرتے ہیں فساد قیامت میں تو وہ دور کی گمراہی میں ہیں اب اگلی آیت میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جب یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں اور قیامت کو جلدی بھی مانگتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں تو اتنے یہ پھلے پھولے کیوں ہیں ان کے پاس اتنے مال اور دولت کی یہ فراوانی کیوں ہے یہ شک بھی آتا ہے ابلیس ڈالتا ہے تو پھر یہ لوگ دنیا میں اتنے آباد کیوں ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے اللہ لطیف بےآبادی ہی اور اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر اور یہ بھی امتحان کی وجہ سے ہے امتحان کی وجہ سے ہے ورنہ دنیا میں اگر کوئی انکار کرتا قیامت کو روز قیامت کو نہ مانتا اور اللہ اس پہ رزق کو بند کرتا تو وہ امتحان کا وہ آنسر ہی وہ درمیان میں سے نکل جاتا یہ اللہ لطیفی اللہ بڑے مہربان ہے اپنے بندوں پر یرز قوم وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے تو جسے چاہے وہ کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تو اسے تنگ رزق دیتا ہے وہ القوی العزیز اور یہ اللہ یہ زوراور ہے اور یہ قوت والا ہے العزیز اور غالب ہے تو اسی لیے رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی یہ کوئی یہ نہ بنائے کہ یہ کوئی حق کی نشانی ہے اور عام طور پہ دنیا میں جو منکرین ہوتے ہیں ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے اگلی صورت میں آپ دیکھ لیں گے سورۂ زخرف میں یہ بات بڑے کھول کر یہ بیان کی گئی ہے وہ القوی العزیز اور یہ اللہ قوت والا العزیز اور غالب ہے تو پھر اللہ کے دربار میں جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے رزق کی فراوانی اور تنگی یہ تو یہ اللہ کے دربار میں یہ کوئی قرب کی اور یا بود کی دوری کی نشانی نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں اصول کیا ہے تو اگلی آیت میں وہی اصول وہ بیان کیا جاتا ہے منکان یوری تو ہر سل یہ اللہ کے دربار میں جو قرب کا معیار ہے اور اللہ کے دربار سے جو دوری کا معیار ہے وہ یہ ہے رزق نہیں ہے منکان یوری تو ہر وہ شخص وہ جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے ہر سل آخرت آخرت کی کھیتی کی وہ آخرت کو چاہتا ہے نزد لہوف ہر سی نزد لہو فی ہر اس جملے کے دو معانی ہیں وہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نزد لہو فی ہر تو ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے فی ہر اس کی کھیتی میں ایک معنی یعنی آخرت میں ہم اسے اس کا اجر وہ اس نیکی سے دگنا کر کے دیں گے جس طرح جگہ جگہ قرآن کہتا ہے فلہ عشر ومسا نیکی ایک کی ہے لیکن اجر اس کا دس گننا تو نزد لہو فی سی مراد یہ اجر میں دگنا ہونا اور یہ دگنا بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے ورنا وہ تو دس گنّا ہے دس گنہ اور پھر نیت کے مطابق حتیٰ کہ وہ سات سو گنا تک وہ پہنچ جاتا ہے جس طرح سورہ بقرہ میں انفاق کے باب میں قرآن نے ذکر کیا تھا نزید لہوفی ہرسی ہی تو ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اسے اس کا کئی گناہ اجر جو ہے وہ ہم دیں گے اور یا دوسرا مانا منکان یوری آخرت وہ جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا نزید لہوفی ہرسی ہی تو ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے فی ہر اس کی کھیتی میں کیا مطلب یعنی ہم اس کی توفیق کو وہ بڑھا دیتے ہیں جتنا انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کام کو شروع کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اس کام میں مزید توفیق دیتے ہیں اور مزید اس کام میں اسے آگے بڑھاتے جاتے ہیں اسی لیے نوافل کے لیے عبادت کے لیے انسان کا دل آمادہ نہیں ہوتا لیکن انسان جب ارادہ کرتا ہے اور ایک مرتبہ وہ عبادت کو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے نزد لحوفی حرسی شروع شروع میں انسان کو تہجد کی نماز یہ مشکل لگتی ہے لیکن جب انسان اٹھتا ہے ایک مرتبہ تو نزد لہوفی ہر سی اللہ وسیلی اس کے لیے اس میں مزید اضافہ کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے اور یہ نیکی کا ہر کام درس کے لیے انسان کا دل وہ نہیں چاہتا شیطان طرح طرح کے کام وہ درمیان میں وہ حائل اور رکاوٹ بنا دیتا ہے لیکن جب انسان ایک مرتبہ اسی لیے شروع میں آیا کریں ساڑھے نو بجے ہمارا ٹائم ہے تو شروع میں آیا کریں اور بعض اوقات یہی درمیان میں یہ جو پانچ منٹ کا یہ ٹائم یہ گزر جاتا ہے تو درمیان میں اتنے کام یہ حائل آ جاتے ہیں کہ پھر آپ درس کے لیے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے من کا نہ اور یہ اسی نیت اور ارادے پہ ہے من کا نہ یوریدو حرث الاخرت نزد لہو فی حرسی ہی. وہ جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو بڑھاتے ہیں ہم اس کے لیے فی ہی اس کی کھیتی میں یعنی مزید اسے توفیق دیتے ہیں اور منکان اور وہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا وہ اس کا مطمئن نظر جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہے دنیا کے لیے وہ عمل کرتا ہے دنیا کے لیے وہ کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی محروم نہیں کرتا دنیا میں اسے اس کا صلاح وہ دیتا ہوں نوتی منہا تو ہم دیتے ہیں اسے مینہا اس دنیا سے میں اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا لیکن لو فل آخرت نصیب اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے عبی اب نکاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشرہ دل امت بسنا کہ اس امت کو بڑی منزلت اور اونچے مقام کی خوشخبری دے دو کہ اللہ کے دربار میں تمہارا مقام وہ بہت بلند و بالا ہوگا ورف اور انہیں عزت پہ خوشخبری دے دو و دین و نثر و تمکین فل اور اللہ اس دین کو مضبوط کرے گا اور تم لوگوں کو زمین میں مضبوط کرے گا لیکن کس کو پمن عامل دنیا لیکن جو کوئی ان میں سے عمل کرے گا آخرت کے لیے آخرت کا عمل کرے گا لیکن دنیا کے لیے کرے گا یعنی مقصد دنیا ہے ویسے تو عمل آخرت کا کر رہا ہے نماز پڑھا رہا ہے قرآن کا درس کر رہا ہے لیکن یہ تمام کام دنیا کی نیت سے کر رہا ہے لم یقن لہو فی الآخرتی نصیب تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اور کوئی اجر وہ نہیں ہوگا مما لہو فل آخرتی من نصیب ولدا لکھدا لکھ اور اسی اور اسی اختلاف کی وجہ سے فد یہ آپ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی وستقم كما امرتا اور آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کفد ہو بس اسی اختلاف کی وجہ سے اس تفرق کی وجہ سے آپ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی اللہ کی توحید کی وسطیم کما مرت اور آپ ڈٹھے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ولاب اور تابے داری نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی اور کہیں اے پیغمبر میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر کہ جو اللہ نے بھیجی ہے من کتابن یعنی قرآن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عادل و انصاف کروں تمہارے ماں بین اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اچھے عمل کا اور تمہارے لیے برا بدلہ ہے تمہارے برے عمل کا نہیں ہے کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان وجہ یہ کہ حق واضح ہو چکا ہے اور اللہ جمع کریں گے ہمیں بروز قیامت اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ لوگ کے جو طرفتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں فی اللہ اللہ کی توحید میں اللہ کی کتاب میں بعد اس کے قبول کی گئی ہے اللہ کی کتاب اللہ کی توحید خود ان کی دلیل بیکار ہے اور باطل ہے اپنے رب کے ہاں اور ان پر اللہ کا غصہ ہے اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا ہے قرآن کو بالحق کے حق کے اظہار کے لیے ولمیزان یعنی ترازو ومایودری کا اور آپ کو کیا خبر ہے پیغمبر شاید کہ قیامت وہ قریب ہو نزدیک ہو یستا جو جلدی کرتے ہیں بہا اس قیامت کے بارے میں وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے اس پر اور وہ مذاق اڑاتے ہیں آمنوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب اس قیامت پر مشفقون منہا تو وہ وہ ہیں ہیں اس دن سے اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قیامت یہ برحق ہے بے خبردار بے شک وہ لوگ کے جو جگڑتے ہیں جو شک کرتے ہیں فسات یہ قیامت میں تو وہ دور کی گمراہی میں ہیں اور اللہ بڑے مہربان ہے اپنے بندوں پر اور لطیف کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنے خفیہ طریقوں سے وہ رزق دیتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور انہیں رزق مہیا کرتا ہے و اور رزق دیتا ہے میشا جسے چاہے اور یہ اللہ یہ اللہ قوت والا اور غالب ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں توفیق دیتے ہیں اور اسے کئی گناہ اجر وہ زیادہ دیتے ہیں اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا تو ہم دیتے ہیں اسے منہا اس میں سے بھی وہ مالا فی من نصیب اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ آخرا اللہ رب العالمین